صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے جو بندہ مجھ پر روزانہ پچاس مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میں قیامت کے دن اس سے مسافہ فرماؤں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف اسلام ایک ایسی روشنی ہے کہ جس کے بعد کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے اور کفر اور گمراہی ایک ایسا اندھیرا ہے کہ جو تمام اندھیروں پر غالب ہے اور جو کفر اور گمراہی کے اندھیرے میں ہے اسے یہ اندھیرا ہی تباہ کرنے کے لیے کافی ہے علماء حق کے قریب ہونا ان کی صحبت میں بیٹھنا یہ وہ سعادت ہے جو خوش نصیبوں کو ملتی ہے بہت سے لوگ اللہ کے محبوبوں کے پاس بیٹھتے بیٹھتے اللہ کے محبوب ہو گئے اور بہت سے لوگ اللہ کے دشمنوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی فہرست میں شامل ہو گئے محبت تعظیم اور درست عقیدے کے ساتھ اگر کوئی کافر بھی کسی نیک شخص کے پاس بیٹھے تو ایمان کی حرارت اس کے دل کو پہنچ کر رہتی ہے اور اگر نفرت اور بری نیت کے ساتھ اگر کوئی नेकों پاس بیٹھے تو بعض اوقات ان کی نیکی بھی اسے کام نہیں آتی تو جب نیکوں کے پاس بری نیت سے बैठे تو کچھ نہیں ملے تو جو ہوں ہی برے اور ان کے پاس اگر کوئی بیٹھے تو پھر اس کی بربادی کا کیا عالم ہوگا وہ لمائے حق کے دوست بن کر رہیے علمائے حق کی پیروی کیجیے اور آنکھیں بند کر کے پیروی کیجیے کیوں کیونکہ یہی حکم ہمیں شریعت دیتی ہے اور جو لوگ علما سے دشمنی رکھے علماء کا مذاق اڑائیں ان کے قریب بھی نہ پھٹکیے ہمارا آج کا سلسلہ بھی اسی موضوع کے ارد گرد ہوگا میں پہلا سوال مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ مجھ سے پچھلے سلسلے میں علماء کے فضائل بیان ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی بنایا ہوا ہے علماء حق سے دشمنی رکھنا اور ان کا مذاق اڑانا اور اسی رویے میں ان کی ساری زندگی جو ہے نا وہ گزر جاتی ہے اور اسی چیز کو وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو رویہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والوں کے ساتھ مخالفانہ رویہ اختیار کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ہمیشہ سے ہی چلتا آیا قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا و کزاری کا جلنا لِكُلِّ نبی, جن عدو والجن نبی علیہ السلام جیسے آپ کے یہ لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں کفار مکہ آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا اللہ کے ہر نبی کے دشمن تھے انسانوں میں سے بھی اور شیطانوں میں سے بھی یعنی انسانوں اور جنوں کے شاعتی اور وہ کرتے کیا تھے آپس میں جو انسانی شیطان تھے اور جو جناتی شیطان تھے وہ کیا کرتے تھے فرمایا یو ہی با دا دن ذکر وہ ایک دوسرے کی طرف ملما کاری والی اور بڑی خوبصورت سی باتیں بنا بنا کے دھوکا دینے کے لیے ڈالتے تھے وہ اس کے کان میں ڈالتا تھا وہ اس کے کان میں ڈالتا تھا وہ اس کو بولتا تھا وہ اس کو بولتا تھا جو جنات میں سے شیطان ہیں وہ تو وسوسہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو سنتا نہیں ہے لیکن دل میں اترتا ہے اور جو انسانوں میں سے شیطان ہے شیافین الس جو انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنی تقریر سے اپنی تحریر سے اپنے کلام سے اپنی گفتگو سے وہ اللہ والوں کی دشمنی کی باتیں جو ہے وہ دلوں میں ڈالتے ہیں دوسروں کو بولتے ہیں ان کا ذہن بناتے ہیں اچھا اور یہ کیا کرتے ہیں فرمایا کہ وہ باتوں کو ملما کاری سے مزین کر دیتے ہیں باتیں دکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہیں ان کو ٹائٹل بڑا شاندار دے دیا جاتا ہے ان کے لیے الفاظ بڑے خوبصورت چنے جاتے ہیں جیسے اگر انبیاء علیہ السلاۃ وسلام کی ہم سیرت کو پڑھیں خود قرآن پاک کے اندر ہی اگر پڑھیں تو اس میں کیا ملتا ہے کہ قوم جو ہے وہ آگے سے بولتی تھی کہ بھائی ہمارے ایک بڑوں کا طریقہ چلتا آ رہا ہے آپ کہتے اسے چھوڑ دیں ہمارا مال ہے ہم اس میں اپنی مرضی سے جیسے چاہیں تصرف کریں آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے یوں کرو یوں کرو یوں نہ کرو تو وہ اپنے طرز عمل کو ہمیشہ اچھا ہی سمجھتے تھے اور اسے کوئی نہ کوئی اچھا ٹائٹل دے دیتے تھے تو وہ جو برے کام کو اور بری گفتگو کو اچھے ٹائٹل میں اور اچھے الفاظ میں چھپا کر دوسروں کو بتانے والا کام ہے وہ انبیاء علیم السلاط والسلام سے چلتا آ رہا ہے اور آج تک چلتا آ رہا ہے جب انبیاء علیم السلاط وسلام کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو جو انبیاء کے وارث ہیں ان کو کیوں چھوڑیں گے انبیاء علیہ سلاۃ وسلام تو مقدس ہستیاں ہیں معصوم ہیں گناہوں سے پاک ہیں ان کا مرتبہ بلند ہے وحی الہی ان پہ اترتی ہے خدا کی ڈائریکٹ تائید ان کو حاصل ہوتی ہے اس کے باوجود جب ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نبیوں کے غلام ہیں اور جو نبیوں کے وارث ہیں ان کے مخالفی نہ ہوں اور وہ ان کو چھوڑ دیں بہت خوش تو یہ وہی طریقہ کار چلتا آ رہا ہے اب یہ جو فرمایا زخرو فل قول زخرف کہتے ہیں بناوٹ کو اور سجاوٹ کو اور خوبصورت ایک چیز بنائی ہوئی ہو نا اسے تو اپنی بات کو بنا سوار کے وہ پیش کرتے ہیں اب ہمارے زمانے میں جیسے آپ دیکھیں کہ علماء دشمنی کو بنا سوار کے کیسے پیش کیا جاتا ہے اس کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے جاتے ہیں اس کے لیے اظہار آزادی رائے اس کے لیے حقوق انسانی اس کے لیے عورتوں کے حقوق اس کے لیے عورتوں کی آزادی اس کے لیے جو ہے وہ جمہوریت اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے روشن خیالی جی جی روشن خیال ترقی, ترقی, ترقی پسندی جی اصلاح پسندی ریف، ریفارمز جی یہ الفاظ اصلاحات یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں الفاظ یہ استعمال کیے جاتے ہیں لیکن اس کے اندرونی خانہ اسلامی تعلیمات کو نشانہ بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو طرز عمل ہے یہ جو رویہ ہے علماء کے ساتھ مخالفت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ انبیاء علیہ مسلط وال کے ساتھ بھی چلتا آیا کلی نبی ادوین والجن انسانوں اور جنوں کے شیطان ان کے ساتھ ان کے دشمن ہوتے تھے اور وہ دشمنی کے اندر باتیں کرتے تھے ایک بات دوسری ایک بات یہ ایک اور بات ایک قرآن پاک کی آج محرض کرتا ہوں ہم سورہ ناس پڑھتے ہیں سورہ ناس میں کہا ہے نبی پاک علی سلاسلام سے فرمایا گیا کہ تعلیم امت کے لیے آپ یہ دعا مانگے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی لوگوں کے معبود کی کس سے میں اس کی پناہ لیتا ہوں مینشرس وسو وسوسے ڈالنے والے کے شر سے الخ جو ڈالتا ہے ہٹ جاتا ہے ڈالتا ہے ہٹ جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے اللہ دی وس ویسو سدوراس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کون ہے فرمایا مین الاس دونوں میں سے بہت خوب جنات میں سے بھی وسوسے ڈالنے والے ہیں اور انسانوں میں سے بھی وسوسے ڈالنے والے آتے ہیں, ہیں کسی کو کیا آپ نے سنا ہے <تصف> کہ, کہ میڈیا کے خلاف وسوسے آتے ہیں کسی کو نہیں وسوسے کس کے خلاف آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ علما تو وہ ہوئے جن کے بارے میں وسوسے آتے ٹھیک تو جو وسوسے ڈالنے والے ہیں وہ کون ہوئے ہو گئے تو یہ جو وسوسے ڈالنے والے لوگ ہیں قرآن کی اصطلاح میں یہ وسواس ہیں یہ خناس ہیں تو یہ وہ رویہ کی جو اللہ تعالی نے قرآن باغ میں فرمایا اور جس کے بارے میں فرمایا کہ اس شے کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتے را کر اللہ بہت خوب تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے سامنے ایک لوگوں کا طرز عمل آتا ہے کہ علماء کے ساتھ ایک دشمنی کا رویہ ہے ایک ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے خلاف وسوسے ڈالنے کا انداز ہے اور وسوسے سے مراد صرف یہ نہیں ہوتی کہ دل میں ہی بات ڈالی جائے جیسے آیت کے اندر ہی واضح ہو گیا نا کہ انسان تو دوسرے انسان کے دل میں نہیں ڈالتا وہ تو اس کو بول کے ہی اس کے دل میں ڈالتا ہے نا تو یہ بول کے ڈالنے والے ہیں تو جو علماء کے خلاف کلام کرتے ہیں تو وہ اس آیت کے مستاق کے اندر آتے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مذاق اڑاتے مذاق اڑانے والا بھی طرز عمل ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کا جو مذاق ہے وہ کیا نہیں اڑایا گیا حضرت نوح علیہ السلاط و السلام کا استحصاق کیا نہیں کیا گیا موسا علیہ السلام کا مذاق فرون نے اڑایا ان کی گفتگو کا مذاق اڑاتا تھا ان کے جو ہے وہ علم کا مذاق اڑاتا تھا ان کے معجزات کا مذاق اڑاتا حد علیہ السلام کا مذاق ان کی قوم نے اڑایا صالح علیہ السلام کا مذاق ان کی قوم نے اڑا شعیب علیہ السلام کا مذاق ان کی قوم نے اڑایا لوت علی السلام کا مذاق ان کی قوم نے اڑایا لوت علی سلاۃ وسلام نے جب ان کو پاک بازی کا تقوی کا خوف خدا کا بدکاری سے بچنے کا جب ان کو بتایا ان کو فرما حکم دیا تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہنے کہ انہم کیا ناسوں بڑے پاکیزہ بنتے پھرتے جی یہ الفاظ قرآن پاک انہم بڑے پاکیزہ بنتے پھرتے صالح علیہ سلاۃ والسلام کو ان کی قوم نے کہا تھا یا صالح قد کا سینا مرجون قبل حالا ہمیں تو تمہارے بارے میں بڑی امیدیں تھیں بڑی ہوپس تھی آپ کے بارے میں کہ بڑے سمجھدار ہو ذہین ہو قوم کے سردار بنو یہ بڑا کچھ کر یہ کیا کام شروع کر دیا بتوں کی عبادت سے منع کرنا شروع کر دیا یہ دوسرے کام بھائی میں بتانا شروع کر دیا شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے بات کی تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا حالانکہ شعیب علیہ السلام ان کو سمجھا گیا رہے تھے کہ بھائی یہ جو سودے میں ڈنڈی مارتے ہو ناپ تول میں کمی کرتے ہو یا نہ کیا کرو تو انہوں نے آگے سے کہا یار ہم تو آپ کو اچھا بڑا سمجھدار سمجھتے تھے آپ ہمیں کون سی باتیں کہنا شروع ہو گئے تو یہ جو مذاق اڑانے کا رویہ ہے یہ ہمیشہ سے چلتا آیا نبی پاک علیہ سلاۃ و السلام کے ساتھ معاذ اللہ کفار نے استحزا کیا صحابہ کے اکثر و اکثریت ان کی غریب تھی غریب مسلمان زیادہ تھے چند ایک ہی امیر تھے پیسے والے تھے تو ان غریبوں کا مذاق اڑاتے تھے کفار اور ہر نبی پر ایمان لانے والوں کی اکثریت غریب رہی ہمیشہ اور ان کے ساتھ ہونے کا مذاق اڑاتے تھے نو علیہ سلاۃ وسلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے نا تو ان کے بارے میں ان کی قوم نے کہا کہ یار یہ تو ہماری قوم کے رزیل لوگ ہیں اے نو یہ جو تم پہ لوگ ایمان لائے نہ یہ ہماری قوم کے جو کمی کمی جو ہے نا گھٹیا لوگ یہ وہ ہیں ایسے سرسری سی غور و فکر کر کے ایمان لے آئے اگر آپ پہ ایمان لانا کوئی عقل کی بات ہوتی تو ہم جیسے سردار پڑے دیکھے لوگ نا لے آتے یہ ان کے الفاظ ہیں جو نے قرآن پاک میں بیان کیے تو آج بھی آپ نے اگر جملے غور کرے نا جو لمہ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے جملے اسی سے ملتے جلتے ہوتے ہیں یار کیا گاؤں گور سے اٹھ کے آ جاتے ہیں ان پڑھ اجڑ جاہل تمیز کوئی نہیں ہے ان کو بیٹھنا نہیں آتا ان کو ان کو پتہ ہی ہے زمانہ کہاں پہنچا ہوا یہ ابھی اپنے مسجد کے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو ہے ان کو مینرز نہیں آتے ان کو نہیں سیولا یہ ان سولہ پیپل ہیں یہ تو ابھی بھی وہی والا انداز ہے وہی جملے ہیں وہی چل رہا ہوتا ہے سارا تو یہ مذاق اڑانا جو ہے یہ ہمیشہ سے چلتا آیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جو کفار مکہ تھے ان کا طرز عمل بیان کرتے ہوئے فرمایا فرمائے اجرم کانو من الدین فرمایا بے شک وہ جو مجرم ہیں یہ ایمان والوں کے ہستے ہیں من الدین آمانو ید حکوم ہیں لیکن اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو فرمایا کہ آج ایمان والے ان کافروں پہ ہسیں گے آج ایمان والے ان کافروں پہ ہسیں گے تو اگر آج کے دور میں علماء پر دین داروں پر دینی وضاقت والوں پر دین پر عمل کرنے والوں پر سنت کے مطابق کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے اوڑنے چلنے پھرنے شادی بیاہ کرنے پر اگر لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ رنجیدہ ہونے کی حاجت نہیں وقت ہوگی تو انبیاء علیہ السلاط وسلام کے ساتھ سلسلہ چلتا آیا ہے اب یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ دیکھ لیں کس کیٹیگری کے اندر ہے ان اللہ دینا اجرام کہ بے شک مجرم ہیں جو ایمان والوں پہ ہنستے ہیں تو یہ مجرمین کی کیٹیگری میں آتے ہیں یا ان کی کیٹیگری میں آتے ہیں جن پہ ہسا جاتا ہے تو جو علماء ہیں وہ تو ان انبیاء علیہ السلاط وسلام کے اس طریقے پہ آ رہے ہیں جو دیندار ہیں مذہبی وزاختہ والے ہیں دین پہ عمل کرنے والے ہیں, کسی کی شرم سے سنتوں کو ترک کرنے والے نہیں ہیں تو اگر ان کا یوں مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے یہ چل سو چل سلسلہ چلتا رہے گا کیا کے دن جب اس کا اچر ظاہر ہوگا اور پتا چلے گا کون کس پہ ہنستا ہے آخری مکہ کس کا ہے آخری کہکہ کون کس پہ مارتا ہے کیا کے دن پتہ چل جائے گا تو اس سے یہ بھی چیز آتی ہے کہ اولا یا یہ جو دینی طبقہ ہے یہ بہت سے وہ اگر ہم یعنی اس سارے سنہریوں پر غور کریں تو ایک, ایک یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے یہ لوگ بہت سلجھے ہوئے شریف لوگ ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کی بدماشی اور اس طرح کے جو غلط رویے نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ضرورت ہوتی ہے ان کے بارے میں بات کرنے کی لوگ ڈائریکٹ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں ایک تو چلے وہ لوگ ہیں جو مطلب پس پردہ یا ٹی وی پہ میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کچھ سامنے آمنے جس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر بھی کچھ لوگ جو ہے وہ آ, یا غریب ملو میں بھی کچھ ایسے الٹے سیدھے لوگ ہوتے ہیں جس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ گویا کہ یہ, یہ ایک یہ جو ہمارا طبقہ ہے علماء کا جو طبقہ ہے علماء جو حقہ ہیں اور جو لوگ نیک لوگ ہیں وہ زیادہ شریف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ضرورت پیدا ہوتی ہے کیا فرماتے ہیں یہ ہمیشہ تقریباً یہی ہوتا ہے کہ شریف آدمی ہی کے ساتھ لوگ جو ہے نا وہ جو شریف نہیں ہوتا اس سے الجھنے سے پہلے تو بہت سارا سوچنا پڑتا ہے نا تو جو شریف آدمی جس کا پتہ ہے کہ آگے سے زیادہ جواب نہیں دے گا تو زیادہ جو ہے وہ اسی کے ساتھ لوگ ٹکر لینے کی کوشش کرتے ہیں تو جو تھوڑا سا آگے ویسا مل جائے تو اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں الجھتا اس کے ساتھ سارے سیدھے ہو جاتے ہیں تو یہ خود یہ وجہ فرق ہوتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ الجھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یار یہ شریف آدمی ہوگا جس کے ساتھ الجھا جا رہا ہے تو گویا کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ان کو خود کو سیویلائز سیبل, ہونے کی ضرورت ہے خود کو مہذب ہونے کی ضرورت ہے کہ بندہ اگر بات کرتا ہے یا کوئی بھی اختلاف رائے ہے اگر وہ کرنی ہے تو وہ بحث جو بھی ہو کہ علم کی بنیاد پر ہوگی دلیل کی بنیاد پر ہوگی اس میں کہیں بھی مذاق مسخری یا کسی کو کم تر سمجھنا ذاتیات پہ اترنا تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے وہ تو یہی ہے بس لیکن وہی نا کہ تکبر پی ہو تو بہت کچھ کروا دیتا ہے پھر کسی کے بارے میں نفرت بک ذرا عداوت ہو تو وہ جیسے وہ کہا گیا نا کہ ہُوک سیا یوم و یو کہ کسی کے ساتھ تیری محبت تجھے اندھا بہرا کر دے گی اسی طرح کسی کی عداوت بھی اندھا بہرا کر دیتی ہے اس کی خوبی دیکھنے سے تو جب کسی کے ساتھ عداوت ہوتی ہے دشمنی ہوتی ہے تو اس کی خوبی کو بھی بندہ بولتا ہوں یہ وہ خوبی ہے اور اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی اس برائی کو بھی نا ایسی جو وہ لاڈ پیار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ پڑھنے والا دیکھنے والا سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رائے تو یہ مس ہوتا ہے کہ ایک دلوں کے اندر جو ہے ایک جو وہ ہے کہ بگز ہے اور جو ایند ہے اہل دین کے حوالے سے تو وہ جھلک پڑتا ہے کلو عنا ترشہ ہو بی ہر برتن سے وہی جھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے تو یہاں سے ایک سوال جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ علماء حق سے لوگوں کو دور کرتے ہیں اسے علماء سے متنفر کرتے ہیں ان کے بارے میں غلط خبریں اچھالتے ہیں صحیح خبر کو بھی بدنام کرنے کے لیے وہ اچھالتے ہیں تو ان کے لیے قرآن میں, میں کس طرح کی تعلیمات دی گئی ہیں؟ دیکھیے یہ جو ہوتا ہے نا کہ علماء کے خلاف کلام کرنا باتیں کرنا اور ان سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرنا ان سے دوری پیدا کرنے کی کوشش کرنا اس کا الٹیمیٹ جو نتیجہ ہے وہ کیا ہوگا الٹیمیٹ نتیجہ اس کا یعنی اس کا آخری نتیجہ کیا بنے گا اس کے لیے آپ کفار مکہ کے طرز عمل پہ غور کریں کفار مکہ نے آپس کے اندر میٹنگ کی کہ بھائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے بیٹھتا ہے وہ تو بڑا متاثر ہو جاتا ہے اب ہم کریں کیا کہ جس کے ذریعے ہم ان کے پاس آنے سے روکیں تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یار یوں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ان کو بولتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے تو لوگ جادوگر سے بھاگتے ہیں بلا وجہ جادوگر کے پاس نہیں جاتے ہیں تو ہم بولیں گے یار جادوگر ہے تو یوں اس کے پاس ہی نہیں آئیں گے ان کے پاس نہیں آئیں گے ایک نے کہا کہ ہاں یار ہم ان کو بولتے ہیں کہ یہ کاہن ہے تو کاہنوں کے پاس بھی لوگ ضرورت سے پہ چلے جاتے ہیں اور ویسے اس کی کوئی اتنی عزت نہیں ہوتی لوگ اس سے دور ہی رہتے ہیں تیسرے تو ہم بولیں گے یار یہ جو باتیں نا یہ شاعرانہ باتیں لمبی لمبی چھوڑنا یہ وہ باتیں ہیں تو شاعر کاہن اور جادوگر اور مجنون اس طرح کے الفاظ نے کہنا شروع کر دی اور یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ مکے کے باہر کے راستوں پر ہی بیٹھ جاتے تھے اور جادوگر ہے اچھا اب وہی سے جو نا وہ اس کے دل میں نبی پاک سے دوری پیدا ہو جاتی اس طرز عمل کو کیا کہتے ہیں قرآن کی دال صد اللہ, اللہ کی راہ سے روکنا حالانکہ ڈائریکٹ وہ یہ کم کہتے تھے کہ اسلام نہ قبول کرنا وہ نبی پاک اسلام کے پاس آنے سے روکتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ نے اس قدر بڑا جرم قرار دیا اس قدر بڑا جرم قرار دیا کہ قرآن پاک کے اندر آیت مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام کی ایک لڑائی ہو گئی حرمت والے مہینوں میں یعنی رجب کے اندر وہ لڑائی ہو گئی حرمت والے مہینوں کے اندر لڑنا حرام تھا ان دنوں میں کفار نے بڑا شور مچایا او ہرمت والے مہینوں میں لڑائی کر دی حرام کام کر لیا تو اب صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے کبھی یہ کیا ہوا آ کے پوچھا یا رسول اللہ کیا حکم ہے اس کا ان مہینوں میں لڑنے کا کیا حکم ہے تو اللہ تعالی نے قرآن پاکی آئت ناظر فرمائے کہ اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان مہینوں میں لڑنے کا کیا حکم ہے کل قتال الفی کبیز اس میں لڑنا کبھی گناہ بہت بڑی بات اور فرمایا کہ والفتنہ تو اکبر من مل القدر اور ایک جگہ فرمائے ولفتنا تو اشد من قتل کہ یہ جو فتنہ انگیزی ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے اللہ اللہ لڑائی اپنی جگہ ہے لیکن یہ جو راہ خدا سے روکنے کا فتنا ہے زیادہ بڑی چیز ہے اسی طرح ایک جگہ اہل کتاب کا مخاطب کر کے فرمایا فرمایا کل یا اہل ان کتابیوں سے پوچھیں اہل کتاب سے کہ تم اللہ کی اللہ کے راستے سے ایمان لانے والوں کو کیوں روکتے ہو یہ کہ وہ اہل کتاب میں یہی کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں غلط افواہیں پھیلانا غلط باتیں کرنا اور ان کی صفات جو تورات انجیل میں بیان کی ہوئی تھی انہیں بدل کر بیان کرنا تو یہ روکنے کا طریقہ تھا تو اب جو باتیں نبی پاک علیہ وسلام میں نہیں تھی وہ ان کو بنا کر پیش کرتے تھے اور جو نبی کے اوساف ہونے چاہیے تھے وہ ان سے ہٹ کر کچھ دوسرے مل ملا کے بیان کر دیتے تھے تو قرآن پاک اسے فرماتا ہے سب سب یہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے تو اللہ کے راستے سے روکنا جو ہے یہ جتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کفار کے طریقے یہی تھے کہ حق بات سننے تک ہی نہ آئیں حق کہنے والے تک ہی نہ آئیں یہ جیسے ایک اور جگہ قرآن پاک کے اندر یہ ہے کہ کفار کیا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی جب تلاوت ہوتی نا تو وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سننا شور مچاؤ اونچی اونچی بولو تاکہ تم غالب آ جاؤ تو اس کا مقصد کیا ہوتا تھا دو چیزیں وہ کرتے تھے ایک تو یہ ہے کہ کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ نہ سکے دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آیت اس کو سننے نہ دیا جائے تو اب ہمارے ہاں جب علماء کے حوالے سے باتیں اچھا لی جاتی ہیں انہیں بدنام کیا جاتا ہے ان سے متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا کیا ان باتوں سے لوگ علماء کے قریب آئیں یا دور ہوں گے اگر علماء سے متنفع کریں گے ان کے بارے میں غلط باتیں کریں گے ان سے دور کرنے کی کوشش کریں گے تو, تو ان سے دور ہوں گے جب ان سے دور ہوں گے تو دین کہاں سے سیکھیں گے قرآن کہاں سے سیکھیں گے قرآن کی تعلیمات کہاں سے سیکھیں گے نماز روزہ حج زکات, نکاح طلاق فیملی میٹر کھانا پینا سنتیں آداب یہ ساری چیزیں کہاں سے سیکھیں گے تو جب علماء سے دور کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تعلیمات سے دور کر دیا تو یہ تعلیمات ہی تو سبیل اللہ ہیں یہ اسلام ہی تو سبیل اللہ ہے تو یہ سد البیلّلہ جو ہے وہ یہاں پر بڑا واضح طور پر پایا جاتا ہے کہ اس انداز سے لوگ علماء سے دور کر دیتے ہیں نتیجہ یہ ہی ہوتا ہے کہ علماء سے دور ہو کے آج تک آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا کہ جو پھر دین پہ پورا عمل کرنے والا ہو وہ کسی اور ہی راستے کی طرف نکلنا وہ کسی اور ہی راستے کے طرف نکلتا ہے تو اس کے اندر جو جرم کی نوعیت ہے وہ صدن عن سبیل اللہ کی پائی جاتی ہے سوال کا جو تھوڑا وہ باقی رہ گیا کہ یہ علما کو بدنام کرنے کے لیے خود ساختہ خبریں بناتے ہیں ہاں دیکھیں یہ جب ایک چیز ذہن میں بٹھا لی جائے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو اس کے پچاس راستے ہوتے ہیں خاندان کے اندر بھی دشمنی ہو تو کسی کو بدنام کرنا ہو تو اس کی سچی خبریں بھی جو اس کے بارے میں منفی سچی خبریں وہ بھی لی جاتی ہیں اور اپنی طرف سے بنا کر بھی جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں یہاں پر علماء کا معاملہ ہے یا عوام کا معاملہ ہے خبر کے حوالے سے ہمارے دین کی تعلیمات بڑی واضح ہیں سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لائے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ لا علمی کے اندر تم کسی قوم کو تکلیف پہنچا بیٹھو پھر اپنے چیے پر شرمندہ ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی خبر آئے اس کی تحقیق و تصدیق ضروری ہے بغیر تحقیق کی اسے آگے بڑھا دینا یہ جرب ہے ناجائز ہے گناہ ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ بال فرد وہ خبر سچی ثابت ہو گئی بعد میں وہ خبر سچی ہی ثابت ہوگی تب بھی حکم یہ نہیں ہے پھیلاتے پھرو حکم یہ ہے چھپاؤ ہمیں تو یہ فرمند ہے کہ من ساتارا مسلی من اللہ ہل جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ تعالی اس کے عیب کو چھپاتا ہے اور جو کسی کے عیب کو ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے عیب کو ظاہر کرے تو جو کسی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالی اس کے عیب لوگوں کے سامنے ایسے ظاہر کرے گا کہ وہ بندہ گھر بیٹھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیں تو اگر سچی خبر بھی کسی کے بارے میں آئے تو کیا اخلاق اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کیا اس کو پھیلاتے پھر اگر کسی گھر کے اندر خدا نہ خواصہ خدا نہ نخواستہ کوئی بہت ہی غلط کام ہو گیا تو کیا اہل محلہ اس کی نشر و اشاد کرتے پھر کیا اسے فیس بک پہ ڈال دیں کیا اس کے سارے دوسرے کو میسج کرنا شروع کر دیں کیا پوری دنیا کے اندر تشہیر کر دیں آج کا ٹرینڈ یہی ہے لیکن یہ حرام ٹرینڈ ہے یہ ناجائز ہے مسلمان کی پردہ دری یعنی اس کے عیب کو کھولنا اور دوسروں کے سامنے بیان کرنا ڈسکلوز کرنا یہ حرام ہے بغیر کسی خاص شرعی حاجت و اجازت کے کسی کے اے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے اور علماء کے حوالے سے اور زیادہ محتاط ہونے کی اجازت ہے کہ بات یہ ہے کہ بھائی علما سے اگر غلطی ہوتی ہے تو علماء نبی تو نہیں کہ معصوم ہوں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی علماء بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہے تو لہذا غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے لیکن ان کی غلطی کو اگر آپ بیان کرتے پھریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو تو اس غلطی سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا لوگوں کو اس کی غلطی سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا لیکن اس غلطی کی وجہ سے لوگ اسے متنفر ہو کر اس سے دور ہو جائیں گے اور اس سے جب دور ہوں گے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک عالم سے ہٹ کے لوگ دوسرے کے پاس چلے جائیں آج کل کا جو ایک آج کل کا طریقہ بھی یہی ہے اور شیطان کرتا بھی یہی ہے کہ جب آدمی کسی ایک عالم سے بزن ہوتا ہے نا تو لوگ یہ نہیں بولتے یار یہ عالم غلط ہے وہ بولتے ہیں یار مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں شیطان یہی جملہ ڈالتا ہے نا مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں اور اکثر سننے میں یہی ہوتا ہے اچھا اسے سے پوچھے یار آپ نے کہا کہ مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں دنیا میں کم از کم وہ دس پندرہ لاکھ تو مولوی ہوں گے تم نے کہاں سے سروے کیا تمہاری اتنی تحقیق کہاں سے ہو گئی دس پندرہ لاکھ سے تمہاری ملاقات کہاں سے نہیں یہ ہمارے محلے کا مولانا صاحب تھے انہوں نے یہ کیا ارے بھائی تو آپ کے محلے والے نے کیا نا اس ساری دنیا کے لوگ کیسے غلط ہو گئے تو چونکہ شیطان ایک آدمی کو اگر ایک عالم سے بھی بدن کرتا ہے نا تو پھر اس کو وہ علما سے ہی بدن کر دیتا تو اب جو بندہ کسی عالم کی خرابی دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ آدمی اس عالم سے بھی اور دیگر علما سے بھی دور ہو جائے گا اور اس کے دور ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنے دین کا نقصان کرے گا ہمارے ہاں یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ ایک آدمی کے سامنے ڈاکٹر کی برائیاں کرے تو بیمار ہونے کے بعد وہ بولے میں نہیں جاتا اس ڈاکٹر کے پاس تو بولے کہ نہیں یار اس کا کردار اس کے ساتھ ہے لیکن مجھے تو اپنا علاج کروانا ہے نا وہ اگر ڈاکٹر صاحب نے مثلاً شراب پی لی تھی تو یہ اس کا پرسنل میٹر ہے نا تو میں تو اس سے علاج کروانے جا رہا ہوں نا میرے علاج کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بھائی عالم کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار کر لو کہ اگر اس سے تو, تو تم لیکن علماء کے حوالے سے یہ رویہ اختیار نہیں کریں گے اس کو پھیلائیں گے بڑھائیں گے اس کو پبلک کریں گے پبلش کریں گے اس کو بتاتے پھریں گے مقصد اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے مقصد وہی ہوتا ہے جو میں نے پہلے کیا کہ وہ صددن عن سبیل اللہ والا مقصد ہوتا ہے اعلیٰ حضرت علی رحمٰن نے یہاں پر فرمایا کہ عالم کی خطا کو عام کرنا لوگوں کو بتاتے پھرنا فرمایا کہ یہ اس آیت میں داخل ہے ان الدین الفااہش لدین آمان لحم اداب العلیم فل دنیا وال بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فاحش برائی پھیلے فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردنا کا زاب ہے یہ آیت اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ ایسے ہی فتح کے اندر لکھی جہاں کسی عالم میں واقعی خطا ہوئی تھی لیکن اس کو لوگوں کو بتاتے پھر رہے تھے لوگوں نے اس کو ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا پوسٹر چھاپ دیا بینر چھاپ دیا اس کے جگہ جگہ لگا دیا آلود نے فرمایا کہ جس عالم کے بارے میں یہ سب کچھ کر رہے ہو اس نے ایک غلطی کی ہے لیکن اس ایک غلطی کی وجہ سے جو تم ہزاروں لوگوں کو اس عالم سے ہی دور کر رہے ہو تو یہ جو ہزاروں کا تم نقصان کر رہے وہ کس کھاتے میں آئے گا تو یہ اشار فاہشہ کے اندر آتا ہے لہذا جب کسی عالم سے بھی خطا ہو جائے اگر اصلاح کی کوئی صورت ہے تو, تو اس کو تنہائی کے اندر بتایا جائے یا جس کے ذریعے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے اس کو بتایا جائے اس کو پھیلایا نہ جائے اس کو جو ہے لوگوں کے درمیان عام نہ کیا جائے اگر باپ سے غلطی ہو جائے تو کیا اولاد پورے محلے میں بتاتی ہی پھرتی تھی ہمارے ابا حضور ایسے ہیں؟ نہیں چھپاتے کیوں چھپاتے ہیں بھائی وہ بھی انسان ہے اس سے بھی غلطی ہوئی ہے وہ بھی تمہارا تمہاری طرح یہ ایک مسلمان ہے تو اس سے بھی آپ سب کو بتاتے پھر بنا اس کی ویڈیو ڈالو فیس بک کے اوپر وہ بھی پورے محلے کو بتاؤ. سارے داروں کو بتاؤ. لیکن وہاں تو ابا حضور ابا حضور کرتے پھرتے ہو تو جس طرح باپ جسم کا باپ ہوتا ہے اسی طرح جو علما ہے وہ روحانی باپ ہوتے ہیں تو جیسے جسمانی باپ کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے ایب نہ اچھالیں بلکہ اس کے عیب کو چھپائیں اسی طرح اسی طریقے سے جو روحانی باپ ہیں ان کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ ان کے ایبوں کو چھپایا جائے اچھالا نہ جائے غلط ہے جھوٹی خبر ہے اور اس کو پھیلاتے پھرنا یہ جی بعد میں تصدیق کر لیں گے یہ تو حرام در حرام در حرام کہ کسی کے بارے میں بھی اس طرح کرنا جائز نہیں ہے اور اگر سچی خبر بھی ہو تو جب تک کہ اس کی وجہ سے کسی کا بہت واضح نقصان نہ ہوتا ہو تب تک اس کے بتانے کی اجازت نہیں ہے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ اسٹڈیز بھی اس پر باقاعدہ سسٹمٹیکلی اسٹڈیز ہو چکی ہیں اور یہ بالکل ایک واضح بات ہے کہ علامہ کے بارے میں اور اسلام کی تشریحات جو چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کے بارے میں ایک باقاعدہ باقاعدہ طور پر میڈیا وار کے طور پر چیزوں کو نیگیٹو پرزینٹ کیا جاتا ہے اور ان کو پیش ہی اسی طرح کیا جاتا ہے کہ لوگ اس سے متنفر ہوں اور یہ یعنی ایک سمجھیں کہ وہ لوگ کے جو اسلام دشمن ہیں یا جنہوں نے ایک اس طرح کا اپنا رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے اسلام دشمنی کی تو انہوں نے اپنے جو میڈیا سینٹرز ہیں یا اپنا جو ان کا لوبین گروپ گروپس ہیں یا جو جہاں ان کی لابی موجود ہے جہاں پر وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں تو انہوں اس کو باقاعدہ ایک مہم بنائی ہوئی ہے اور اس پر کتابیں باقاعدہ بات چیت اور جو ریسرچرز ہیں انہوں نے اس پر باقاعدہ اس پر کتابیں جمع کی ہے اور بہت سارے اس پر دلائل مل جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اگر کوئی کسی مدرسے میں یا کسی جگہ کچھ خراب بھی ہوئی بہت دور کسی علاقے میں تو وہ بھی مین ہیڈنگز میں آ جاتی ہے اسی علاقے میں بڑے بڑے جرم ہوئے بڑے بڑے قتل و غارت ہوئی بہت کچھ ہوا اس کی خبر اس مین پیج پہ کہیں نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی جگہ کچھ غلطی ہوئی اس کو مین جگہ پر جو چھاپا جائے گا اسی طرح اور اسلام کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں تو اب یہ وہ اثر ہے جو ہم وہاں سے حاصل کر رہے ہیں تو ہم غور کریں کہ وہ لوگ تو اسلام دشمن ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں جبکہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے کہیں ان کا ہاتھ تو نہیں بٹا رہے کہیں ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ ہم گویا کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہم بڑے دلے صحافی ہیں ہم بڑی سچی خبریں دیتے ہیں یا کسی اس طرح کے نام کے ساتھ یا اس طرح, اس طرح کے نعرے کے ساتھ ہم کہیں اسلام دشمنی کا حصہ تو نہیں بن رہے تو وہ کتابیں باقاعدہ جو ہے وہ موجود ہیں ان کو پڑھا جائے تو دیکھا پتہ یہ چلے جائے کہ یہ نیگیٹو جو ہر وقت سجیشن ہے یا نیگیٹو جو ہے نا وہ ریمارکس ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ اسلام دشمنی کا ایک باقاعدہ پلان ہے اور پروپی گنڈا جو ہوتا ہے نا پروپیگنڈا جس نے جس کے خلاف کرنا ہوتا ہے اس نے اس کے اوپر اپنے سارے گھوڑے دھوڑائے ہوئے ہوتے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اسلام کے لیے تھنک ٹینک نہ ہونے کے برابر ہے اور اسلام دشمنی کے لیے تھنک ٹینکس جو ہے وہ شمار میں نہیں آتے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جو تھنک ٹینک ہے وہ بھی شمار میں نہیں آتے کیونکہ وہ ہیں نہیں وہ اس لیے شمار میں نہیں آتے اور کفر کی ترویج و اشاعت اور لادینیت کے لیے اور الاحاد کے لیے اور دہریت کے لیے اور اسلام مخالفت کے لیے اور اسلامی احکام کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنے کے لیے اس کے لیے تھنک ٹینکس کی انتہا کوئی نہیں اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں کہ آپ اگر ایک ملک میں بھی گرے اور کسی اسلامی ملک کے اندر بھی گرنے آپ ان کو ہی شمار کر سکتے ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کے اندر جو ہے نا وہ اپنا سارا کچھ اپنا مقصد پورا کر رہے ہوتے ہیں اپنی اسلام دشمنی کے گول کو اچیو کر رہے ہوتے ہیں تو اب وہ اس کے تھنک ٹینکس بنے ہوئے اسلام کے بارے میں سوچنے والا کوئی نہیں تو وہی وہ, وہ ہے وہ کیا امت پہ تیری آگے جب وقت پڑا ہے تو وہ والا معاملہ ہے انڈیویجولی تنظیمیں یا کچھ افراد درد دل لکھنے والے وہ اس پہ غور کرتے محنت کرتے ہیں جیسے ہم ہم ہی, ہم ہی ہیں دعوت اسلامی والے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جواب کے لیے اسلام کی تعلیمات لوگوں کو دکھانے کے لیے عملی اس کا نمونہ دکھانے کے لیے کابشیں کر رہے ہیں لیکن پوری دنیا کے لیے اور دنیا کی ہر زبان اور ہر ملک کے لیے لازمی بات ہے کہ اتنے سے افراد کافی نہیں ہو سکتے ہم ساری دنیا کی زبانیں نہیں سیکھ سکتے لیکن اس, دو, اس زبان کے جاننے والے جو مسلمان ہیں ان کا تو کوئی تھنک ٹینک ہونا چاہیے ان کی تو سوچ ہونی چاہیے ان کا تو کچھ کرنا چاہیے تو پرابلم وہی ہے جو آپ نے کہا نا کہ اس طرف کی کتابیں موجود ہیں اس طرف کی کتابیں نہیں ہیں اس طرف کی این جی اوز موجود ہیں ادھر کی این جی اوز بہت تھوڑی ہیں ادھر کی یا وہ تھنک ٹینکس بے حد و حساب ہیں ادھر کے نہ ہونے کے برابر ہیں تو یہ وہ فرق ہے کہ جس کی وجہ سے جو وہ اسلام مخالف چیزیں تو آپ کو ڈیروں ڈھیر مل جاتی ہیں اسلام کے حق میں آپ کسی دن کا اخبار پڑھ کے دیکھ لیں <coughs> آپ کو میڈیا چینل جو وہ اٹھا کے دیکھ لیں اسلام کی فیور میں اسلام کی تعلیم کے حق میں بولنے والے <coughs> بتانے والے کتنے ہیں اور صرف اسلامی تعلیمات کا صرف دن رات مذاقی اڑانے والے علماء کا مذاقی اڑاتے رہنے والے پردے کا مذاقی اڑانے والے موسیقی کے بارے میں پلان بنانے والے اس کو نصاب میں شامل کرنے کی باتیں کرنے والے وہ کتنے سیکس ایجوکیشن کو سکول میں داخل کرنے والے کتنے ہیں اور دینی تعلیم حقیقی اسلامی صحیح ح کے ساتھ اسلامی تعلیم جو ہے وہ نصاب کے اندر آ جائے اس والے کتنے اچھا سکولوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے سوچنے والے کتنے اور مدرسہ جہاں قرآن حدیث پراپرلی پڑھایا جاتا ہے اس کے لیے سوچنے والے کتنے انڈیویژل ہیں نا سکول کالج کے لیے انڈیویژل اور بڑی بڑی آرگنائزیشن اور بڑی بڑی اقتدار والے جو ہے وہ سب سوچ رہے ہیں مدرسوں کے لیے سوچتا ہے تو یہ وہ فرق ہے کہ جب دنیا کی محبت غالب ہے آخر کی محبت مغلوب ہے دل کے اندر جو ہے مال کی لالچ ہے جو ہے وہ آخرت اور دین کی محبت جو ہے وہ کسی کونے کھانچے کے اندر سائیڈ میں بیٹھی ہوئی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا دل کے اندر جو چیزیں ہیں اسی کے مطابق اعمال کا زور ہوتا ہے صاحب آپ کے جواب کے دوران جو ہے نا وہ چیز میرے سامنے آئی کہ جیسے ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے جس کو آپ کہیں اینٹی علماء نریٹو معاشرے میں علماء کی مخالفت علماء سے دشمنی پھر ڈفرنٹ پرسپشن لائے جاتے ہیں اس نیریٹو کو مزید اوتھنٹیکیٹ کرنے کے لیے اچھا اس کی ایک مثال جیسا میں اسلام جو ہے وہ پرامن مذہب ہے اسلام رحمت کا پیغام ہے اللہ ताला کی ذات رحمت ہی رحمت ہے یہ اللہ کی ذات اور لوگوں کے درمیان میں مولوی آ جاتا ہے جو ڈراتا ہے دھمکاتا ہے اس ڈرانے دھمکانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے تو یہ بھی ایک نیگیٹو پرسیپشن کا حصہ ہے تو یہ جو چیز ہے اس رویے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں دیکھیں رحمت الہی کا جو بیان ہے اسے اس تو قرآن و حدیث مالا مال ہے قرآن پاک کی ابتدا سورہ فاتحہ سے اور سورہ فاتحہ کی ابتدا خدا کی رحمت سے الحمد للہ رب العالمی الرحمن الرحیم ٹھیک اس کی ربوبیت اس کی رحمت ہے پھر آگے رحمان رحیم اس کی صفت ہے ٹھیک وحو الغفور الرحیم وہ بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا کتنی قرآن پاک کہ تمہارے رب نے اپنی ذات پر اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کر اپنے لیم کرم پر رحمت کو لازم کر لیا قرآن پاک کے اندر ہے اسی طرح خدا کی شانوں کے اندر یہ رحمان رحیم کریم رازق خالق مالک ان سب کے اندر مانا رحمت جو ہے وہ موجود ہوتا ہے ودود ہے وہ محبت فرمانے والا ہے اچھا پھر حدیث مبارک حدیث قدسی سبقت رحمت على غباب میری رحمت میرے غذب پہ سبقت لے گئی یا فرمایا تو اللہ. اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو رحمت کی اللہ بنسل الروف الرحیم تو خدا رعف ہے رحیم ہے مہربان ہے بندوں پر انسانوں پر مومنوں پر وہ بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو رحمت کا جو, جو, کی جو صفت ہے وہ بڑی واضح اور نمایاں طور پہ نظر آتی احادیث تو پھر جتنی پڑنے آیتیں ہی ختم نہیں ہو سکتی رحمت الہی کے اوپر تو حادیث جو ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ آیتوں سے بھی زیادہ تعداد کے اندر موجود ہیں اچھا دیکھیے ان سب چیزوں کے ساتھ کیا خدا کے غزم کی آیتیں قرآن پاک میں نہیں جو یہ بات کی جاتی ہے نا کہ جناب علماء صرف ڈراتے ہیں رحمت کی بات نہیں کرتے ان اس چیز کے اندر لوگ غلط ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ رحمت کی بات نہیں کرتے یہ بات ہی غلط ہے کیوں? اس لیے کہ بھئی ہم جو علماء مخالفین کی تحریریں بھی پڑھتے ہیں نا اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ یار یہ رحمت کو اتنا بیان کرتے ہیں کہ سارے ٹیکس چور اور سارے جناب کرپشن کرنے والے کہتے ہیں ہم بھی بخشے جائیں گے تو بھئی وہ رحمت کے بیان پر ہی تو یہ اعتراض کر رہے ہو نا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ کہ علماء رحمت بیان کرتے ہیں تب بھی ہی تو تمہیں یہ اعتراض ہو رہا ہے تو یہ کیا اعتراض ہوا کہ ایک یہ بولتے ہو کہ رحمت بیان نہیں کرتے دوسری طرف یہ کیا اتنی رحمت بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو خوف خدائی باقی نہیں رہتا لوگ لحاظ ہی نہیں کرتے لوگ ٹیکس نہیں دیتے لوگ کرپشن کرتے ہیں لوگ جو دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں یتیموں کا مال بیواؤں کا مال کھا جاتے ہیں تو بھائی یا وہ اعتراض کرو یا وہ کرو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہ بھائی ڈراتے ہی رہتے ہیں ڈراتے ہی رہتے نہیں ڈراتے بھی ہیں اور یہ ڈرانا اور رحمت کی نویدیں سنانا ڈر کی وعیدیں رحمت کی نویدیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ قرآن پاک میں ہیں نبی پاک علیہ السلام السلام کی سنت ہے سیرت ہے آپ کے اوساف ہے قرآن پاک کے اندر بڑا واضح طور پہ فرمایا نبی اللہ اور صلی اللہ کا شاہیدم و مبشیدم و ندیا ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بھی بنایا اور آپ کو ڈر سنانے والا بھی بنایا تو خوشخبری کس کی ہوتی ہے رحمت کی اور ڈر کس کا ہوتا ہے اللہ کے عذاب کا تو یہ تو نبی پاک علیہ السلام کے وصف واسطے اب جو شخص یہ کہے کہ نہیں یار ڈرانے کی بات نہ کرو تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عرض کرے گا کیا کہے گا کہ یار رسول اللہ رحمت کی باتیں کیا یا ڈر کی باتیں نہ کرے ایک بات دوسری بات یہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے خدا سے ڈرنا تقوی کا مطلب ہوتا ہے خدا سے ڈرنا اور تقوی کی کتنی آیتیں قرآن پاک میں آپ شمار نہیں کر سکتے سینکڑوں آیتیں سینکڑوں جی تکوے کے بارے میں آیتیں موجود ہیں لفظ تقوی، لفظ خوف لفظ خشیت لفظ رحبت اور یہ یہ جتنے الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے اللہ تعالی سے ڈرنے کے حوالے سے ہیں اور ان پر جو آیتیں ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہیں تو قرآن پاک کی سینکڑوں آیتیں موجود ہیں کہ جن کے اندر خدا سے ڈرنے کا حکم ہے تو اب کیا وہ بیان کی جائیں یا نہ بیان کی جائیں بیان کرنی چاہیے جب قرآن میں آئی ہے تو سارا ہی قرآن پہنچانے کے لیے تو بیان کرنی چاہیے تو جب ان کا بیان کریں گے تو خوفی کا بیان کریں گے نہ خوف کی آیت پڑھ کے بشارتے دنوں سنائیں گے خوف کی آیتیں پڑھ کے خوف والی بات ہی کریں گے تو خوشخبری سنانا اور ڈر کی ویدے سنانا دونوں ہی قرآن پاک کا اسلوب ہے اچھا اسی طرح قرآن پاک میں سابقہ اقوام کی تباہی کا تذکر ہے قوم ہلاک ہو گئی قوم سال ہلاک ہو گئی قوم ہود ہلاک ہو گئی قوم شعیب ہلاک ہو گئی قوم لوت ہلاک ہو گئی یہ جتنے انبیاء علیہ سلاو السلام کی قومیں ہلاک ہوئیں اسے کیا خوشخبری قرار دیں یا اسے ڈر قرار دیں یہ ہلاکت کی بات خوف دلانے کے لیے نا تو یہ تو واقعات قرآن پاک کے اندر ہر دوسرے پارے میں ہر دوسرے پارے کے اندر موجود ہے تو خوف کیا ہے تو قرآن پاک کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہے ایک بات اچھا اس کے ساتھ آگے دیکھیں انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کی طرح سیرت پڑھیں ہر ایک کی سیرت کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بات موجود ہے آپ حضرت آدم علیہ السلام کو لے ربانہ آپ حضرت علیہ السلام کو لے لے آپ حضرت نو علیہ السلام کو لے لے آپ آب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لے ٹھیک آپ حضرت عیسی علیہ السلام کو لے لے آپ حضرت زکریہ علی... حضرت علیہ السلام کی تو سیرت پڑھ کے دیکھیں ملو. خوف خدا کے کیسے کیسے واقعات نبی پاک علیہ السلط والی سیرت میں خوف کے کتنے واقعات ملو. تو یہ جو خوف کے واقعات ہیں تو یہ, یہ ہم نے کیوں بیان کیے گئے اس لیے کہ انبیاء علیم السلام کی یہ سیرتیں بیان کریں تاکہ لوگوں کے دل میں ڈر پیدا ہو خوف پیدا ہو اصل ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں کسی پہ ترغیب اثر کرتی ہے کسی پہ ترہیب اثر کرتی ہے کسی کو خوشخبری سنائیں تو اس کا دل مائل ہوتا ہے کسی کو ڈرائیں تو اس کا دل مائل ہوتا ہے تو یہ اسلوب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انگریزی اسلوب نہیں بیان کیا ہوا کہ بھئی جو نفسیات دان آئے گا نئی بات بول دے گا دوسری کے مطابق چلنا شروع ہو جائے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ عالم القل ہے علیم علیمۃ سدور ہے عالمی وہ جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی ابدی سے جانتے ہوئے اس نے جو اسلوم قرآن پاک میں دیا ہے علماء وہی اسلوب اختیار کرتے ہیں لہذا جب قرآن کی اس کو اختیار کیا گیا تو اس پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ علماء ڈراتے کیوں بھائی یہ اعتراض علماء پر نہیں ہو رہا یہ تو قرآن سے اعتراض ہو رہا ہے کیونکہ علماء اپنی طرف سے تو جہنم کی ویدیں بنا بنا کے نہیں نا سناتے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں نا تو جب قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں تو اعتراض کس پہ ہوا علماء تو قاسم ہے تو اگر پیغام پر اعتراض ہے اور اس چیز پر اعتراض ہے تو پھر قاسم پہ اعتراض نہیں ہے پھر وہ پیغام بھیجنے والے پر اعتراض ہے تو ڈر کی آیتیں عذاب کی آیتیں ہلاکت کی آیتیں وعید کی آیتیں گناہوں کی مسمت کی آیتیں یہ ساری کی ساری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں حدیثوں کی طرف آ جائیں گے تو یہ جو ازواجر ہے جرنم میں لے جانے والے عمل دو جلدے وہ دو جلدے جو بھری ہوئی ہیں وہ کن سے بھری ہوئی ہیں وعیدوں سے احادیث وعیدوں والی احادیث سے بھری ہوئی ہیں تو علماء تو صرف ان حدیث کو اگر بیان کر دیتے نا اگر ان اس پیغام پر اتراض ہے تو غور کر لے اعتراض کس کے اوپر کر رہے ہیں تو یہ ہوتا کیا ہے کہ جس کا تھوڑا بہت مطالعہ ہوتا ہے چاند ایک زیادہ فوکس کر لی ہوتی وہ وہی کو لے کے بیٹھ جاتا ہے جیسے بیٹھ جاتے ہیں ہی نہیں قرآن میں کچھ بھی بعد نے رحمت کے آیتیں لے لی تو اب رحمت کے علاوہ دوسری بات ہی نہیں کریں گے لیکن جس نے پورا قرآن پڑھا ہے اور پورے قرآن کو سمجھا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر بشارتیں بھی ہیں اور قرآن پاک کے اندر ڈر کی بھی ہیں سر اس میں ایک, ایک جو ہے وہ ریز کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آیات موجود ہیں وعید کی آیات بالکل موجود ہیں اور اللہ تبارک تعالی جو ہے وہ بے شک جبار ہے, ہے اور وہ عذاب دے گا لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہیں یہ ساری وائدے جو ہیں وہ کفار کے بارے میں ہیں جو لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کے بارے میں ہم تو چونکہ ایمان لا چونکہ مسلمان ہیں ہم بھی اللہ رسول کو مانتے ہیں تو ہم یہ مسلمانوں کے بارے میں تو نہیں ہے مسلمان بھلے جو مرضی کرتے رہے وہ کہ ان کا ایک طرح کا مفہوم یہی نکلے گا تو کیا فرمائیں وہ ارض یہ ہے بدگاری کرنے پہ کوئی سزا کے ہے وعید سود کھانے پہ کوئی ہے وعید وہ کیا کافروں کے لیے بدگاری پہ جو وعدہ کافروں کے لیے ہے ماں باپ کے نافرمانی فرمانی کے وعیدیں کافروں کے لیے ہیں تو یہ آیات اور حدیث کو ہی اگر دیکھیں تو اس کے اندر جو جو آپ کو چیزیں سامنے آئیں گی اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے یہ ٹھیک ہے کفار کے بارے میں قرآن کی اکثر وعیدیں کفار کے بارے میں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری وعیدیں ہی کفار کے بارے میں ہیں مجھے بتائیے ایک مسلمان قتل کرے تو اسے کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا یا نہیں یعنی وہ سزا بندہ اس سزا کا مستقب بنتا یا نہیں بنتا اگر کلمہ پڑھ کے بندہ فارغ ہے اور اب جو مردی کرے اب یہ بولتا رہے کہ ساری وجدیں کافروں کے لیے ہماری اور رحمت ہی رحمت ہے تو اس کو قتل سے ماننے کیا ہے پھر اس کو ماں باپ کی نافرمانی سے ماننے کیا ہے اس کو چوری سے ماننے کیا ہے کوئی کرپشن کی اللہ تعالیٰ سزا دے گا یا نہیں دے گا کوئی جو ہے وہ چوری ڈکیتی کی سزا دے گا یا نہیں دے گا ماں باپ کو ستانے کی پڑوسیوں کو تنگ کرنے کی سزا دے گا یا نہیں دے گا تو بھائی بندہ یہی بول دے نا کبھی میں تو مسلمان ہوں یہ جو پڑوسی کو تنگ کرنے کی وعدیں ہیں ماں با باپ کو ستانے کی ویدے ہیں سود کھانے کی ویدیں ہیں چوری کی ہیں رشوت کی ہیں راشی اور مرتشی کی لہم فنح یہ ساری کافروں کے بارے میں ہمارے لیے نہیں ہے یہ ذرا پوچھ کے دیکھیں بولے نہیں نہیں نہیں یہ نہیں یہ تو واقعی سب کے لیے تو بھائی جب سب کے لیے ہیں تو پھر یہ بیان کریں گے یا نہیں کریں گے یہی کریں گے اچھا اس کے ساتھ اگلی بات یہ جو تقوے کی آیتیں جن کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی سے ڈرنا یہ تقوے کا حکم کس کو ہوتا ہے اللہ منتق یادین ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ایمان والوں سے تو یہ کہنا کرنی کہ ڈرنے کی آیتیں کافروں کے لیے مومنوں کے لیے نہیں ہے یہ تو سیدھا سیدھا ان آیا سے پتہ نہیں یا اس کو انکار قرار دیا جائے یا اس کا جو نو جسے جہالت قرار دیا جائے قرآن پاک کی آیت واضح طور میں موجود ہیں تو لہذا جو ڈرنے کی آیتیں ہیں یہ کہنا کہ نہیں کہ وہ ڈر کی وعید آیتیں وہ ساری کفار کے بارے میں ہیں یہ صرف جہالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اگر ڈر کی ساری وعیدیں صرف کافروں کے لیے تھیں پھر تقوی کے مخاطبین جو ہے وہ اہل ایمان کیوں ہیں پھر یہ جو گناہوں کے اوپر جتنی وعیدیں بیان کی گئی ہیں وہ پھر کی زمرے میں آئیں گے پھر یہ جو ترک نماز کے اوپر کے جو بندہ نماز چھوڑے گا اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا جو روزہ چھوڑے گا اس کو یہ عذاب ملے گا جو شراب پیے گا اس کو تینت القبال پلائی جائے گی وہ جنت کی شراب سے محروم ہو جائے گا جو ماں باپ کو ستائے گا اس کو یہ عذاب دیا جائے گا جو رشوت کھائے گا وہ جہنم میں جائے گا تو پھر یہ ویدیہ کس کے لیے ہیں تو یہ تو ایک زمانے میں ایک فرقہ گزرا ہے مرجیا فرقہ یہ مرزیا فرقے کا عقیدہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ جب ایمان بندہ لے آیا تو اب اس کے بعد گناہ ذرا نہیں دیتے یہ اس فرقے کا عقیدہ ہے اب آج اگر کوئی یہی بات کرتا ہے کہ نہیں جناب رحمت رحمت رحمت وید صرف کافروں کے لیے ہیں جب بندہ مومر ہو گیا تو اس نے جنت میں ہی جانا ہے اور اس نے بخشا ہی جانا ہے اور اس کو اصلاً کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہونی تو یہ پھر فرقہ مرجیا والا عقیدہ ہے تو وہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے تو اس لیے اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ میں وہی ارض کروں گا آپ ایسی جتنی سوچے ہیں اور ایسے جتنے جو ہے نا اور لوگوں کے خیالات ہیں آپ جب ان خیالات کو سامنے رکھ کے قرآن پڑھیں گے نا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس بندے نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا بھلے وہ دعویٰ یہ کرے کہ روزانہ میں فجر کے بعد ایک قرآن مکمل کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود اس کا معاملہ یہی ہوگا اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا کیونکہ میں نے جیسے ہی کیا جو بندہ کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ تو رحمتی رحمت رحمتی رحمت رحمت عذاب کی بات کریں مسلمانوں کے لیے وعدے نہیں ہے تو بھائی قرآن کے اندر میں ایک سو آیتیں پڑھ دیتا ہوں جن کا تعلق ڈائریکٹلی مسلمانوں کے ساتھ ہے اور ان کا تعلق خوف خدا کے ساتھ ہے ان کا تعلق عذاب کے ساتھ ہے ان کا تعلق ہلاکت کے ساتھ ہے ان کا تعلق ان کو ڈرانے کے ساتھ ہے قرآن کی آیتیں پڑھ دیتا ہوں. تو بھائی یہ کون سا قرآن پڑھنے والا ہے کہ جس نے گزری ہیں اس کے اندر جو عذابی آئے تھے نظر ہی ہیں اس میں جتنی وہ آیتیں تھیں نفس والأنف والأنف والسن بل بل قصاص جو فرمایا گیا کہ من قطل الارض قطر یہ جتنی ہیں، یا وہ جو ہے انما فی نارا کا مال کھانے والا اپنے پیڑ میں آگ بھرتا ہے یہ جہنم میں داخل ہوگا یا سود کھانے والے کے بارے میں فرمایا لا كما يقوم سود کھانے والا قیامت کے دن ایسے کھڑا ہوگا کہ جیسے جو ہے وہ جس کو شیطان نے چھوکے پاگل کر دیا ہو تو وہ جھومتا پھرتا ہے تو قیامت کے دن سود کھانے والا ایسا ہوگا تو یہ آتا ہے پھر کس کے بارے میں یادینا میر الربا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو جو باقی اس کو چھوڑ دو اب اس کے بعد فرمایا رسول اگر نہیں کرتے تم اس حکم پہ عمل تو پھر اللہ رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دو یہ کس کو کہا جا رہا ہے آیت پہلے موجود ہے یادین آمانو کے ساتھ بات کی جا رہی ہے تو یہ ساری وعیدیں یہ جتنی چیزیں ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی بیان کی جا رہی تو یہ بندہ تو مسلمانوں کا بدخا ہے کہ جو رحمت کی بات کر کے مسلمانوں کو عذاب الہی کی باتوں سے دور کرتا ہے خوف خدا کے دلوں سے نکالتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رحمت کے اندر تو اتنی ترغیب عذاب کی سے جب بالکل فارغ ہو جاتا ہے اب اس کے بعد سیدھا گناہوں میں پڑتا ہے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کا مجھے بھی ایک قول یاد ہے بڑا خوبصورت قول ہے اس میں کیم سعادت کے اندر فرمایا جس سے شہر کے اندر کوئی عالم رحمت کی رحمت بیان کرے شیطان وہ شہر چھوڑ جاتا ہے اللہ یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا فرمان فرمایا صادر کے اندر ہے فرمایا جس شہر کے اندر علماء صرف رحمت ہی رحمت بیان کریں شیطان وہ شہر چھوڑ جاتا ہے کہ میری جگہ یہی کافی ہے یہ فرمان امام غزالی کا تو یہ جو یہ حکیم الامت جو امام غزالی کو فرمایا گیا نا وہ ایسے نہیں ہے وہ امت کی حکمتیں وہ ناسہین امت تھے وہ امت کے خیر خات ہیں وہ حکیم الامت تھے امت کے نبز شناس تھے کہ کیسی بات ان کو کی جائے کیسی نہ کی جائے یہ قیمۂ سعادت اہیال علوم کیا اول تاخیر سے رضحمت کے بیان پہ ہے کیم سعادت اہیال علوم امام غزالی نے کافروں کے لیے لکھی ہے مسلمانوں کے لیے لکھی ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے نا تو پھر اس میں اتنے ڈر کی آئےتیں کیوں ہیں موت کا بیان ہے اس میں خوف کا بیان ہے خوف الہی کا بیان ہے اس میں آخرت کا بیان ہے قبر کا بیان ہے اس کے اندر تو یہ سارے کے سارے بیانات پھر کیوں ہیں تو جو حقیقی حکیم الامت ناسح ملت اور حقیقی دین کا علم رکھنے والے تھے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر خوشخبریاں اور ڈر کی باتیں دونوں لکھی ہیں یہ جو تنہا رحمت رحمت کی باتیں کرنے والے ہیں یہ بدخا ہے یہ لوگوں کے دلوں سے خوف خدا نکال دیں لوگ گناہوں میں پڑیں گے اور یہ سمجھ کے پڑیں گے کہ ہمیں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں بخش ہی جانا ہے تو اس لیے یہ طرز عمل جائے غلط تو اگر علماء یہ دونوں بیان کرتے ہیں رحمت اور ڈر کی باتیں دونوں بیان کرتی تو اس کے اوپر ان پہ ملامت نہیں کی جائے گی یہ کہا جائے گا کہ یہ حقیقی اسلام کے شارع ہیں یہ حقیقی اسلام کی تعلیمات دینے والے ہیں اور یہ حقیقت اسلام کو سمجھنے والے سبحان ہیں سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ جو رحمت کے ساتھ اللہ کا ڈر بھی سنائے تو وہی حقیقی نا ہے تو علماء اگر کبھی ڈر کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ رحمت کی بھی بات کرتے ہیں اور رحمت اور ڈر ان دونوں چیزوں کا بتانا یہ تو انبیاء کی ذمہ داریوں میں سے ہے اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بشیر و نذیر فرمایا گیا ہے یہ آپ کے اسما میں سے دو اسما ہیں جن کا مطلب خوشخبری دینے والا یعنی رحمت کی بات بتانے والا اور ڈر سنانے والا یعنی خدا کا خوف دلانے والا تو یہ جو اوصاف ہیں یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو اگر علماء ڈراتے ہیں تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں جس کی تعلیم حضور نے ارشاد فرمائی ہے تو بہرحال اس طرح کی سوچ نہیں ہونی چاہیے اور ہرگز نہیں ہونی چاہیے اور مفتی صاحب نے اس جواب کی ضمن میں ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے جی ہاں بہت سے مسکونسیپشن بہت سے وساوس بہت سے شیطانی سوچیں بہت سے نیگیٹو پرسیپشن صرف قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے دور ہو جائیں گے لیکن ٹھہریے قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے لیے کسی مستند اور باعمل سنی عالم دین کی تفسیر کا انتخاب کیجیے تو میں سراط الجنان کا آپ آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اسے مشورتا آن لائن موجود ہے آپ ہدیت مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب فرما سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ارض کروں گا کہ آپ مدنی چینل دیکھتے آئیے اور بالخصوص ہر ہفتے کی شب کو ہونے والے مدنی مذاکرے کو مضبوطی سے تھام لیجئے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی جو سوچ ہے وہ وہی ہے جو امام غزالی کی ہے اگر آپ امام غزالی کی تعلیمات کا چلتا پھرتا نمونہ دیکھنا چاہیں تو آپ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی طرز زندگی کو دیکھ لیجئے آپ کو انشاءاللہ امام غزالی کی تعلیمات کا مکمل نمونہ امیر اہل سنت کی سیرت اور زندگی میں نظر آ جائے گا اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں علماء اہل سنت کے دامن سے وابستہ رہنے کی عطا فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم